اور ہم نیبن اسرائیل کو کتاب میں وہی بھیجی کہ ضرور تمزمے میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے